الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شروره أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهد الله فلا مظل له من يغنله فلا هادي له ونشهد من لا إله إلا الله أحضره لا شريك له ونشهد من محمد عبده ورسوله أما بعده فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كذب عليكم الصيام كما كذب على الذين من قبلكم نعلكم تفتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا ولا صبع فعدة من أيام من أخر وعلى الذين يطيقونه فجة طعام مسكين وان تصوموا خير لكم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا و لا صبر من بضت من ايام الخر قال الله تعالى و راتب شروع النامك فيصل المساجد وقال الله تعالى اقلو و شربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ربنا الله العزيز رب الصخر صدري و يسر لي امري من لساني يفقهوا قولي موتن بھائیو دوستو رمضان کے بارے میں قرآن پاک میں جتنی آیتیں آئی ہوئی ہیں وہ تقریباً یہی ہیں اس کے علاوہ صرف ایک دوسری جگہ پر وسائم وسطہ مات آیا ہوا ہے اور ایک جگہ پر وسا ہے آیا ہوا ہے جس کا ہمارا سفر کرنے والے بھی ہے اور روزہ رکھنے والے بھی ہے اور ایک تذکرہ جو ہے تو آیا ہوا ہے بری ملسان کے روزے کا کہ جب تمہارے پاس کوئی آیا ہے تو اسے کہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے فلاں اکل یوما این مرچی تقریباً آئے تھے قلعہ پاک میں روزے کے بارے میں آئی ہوئی ہیں ہمارے دین کی بنیاد ارکان پر ہے پانچ ارکان کلمہ نماز روزہ حاج اور زکوٰۃ اور ارکان وہ چیز ہے جس سے تقریباً دین کا ڈھانچہ کھڑا ہو جاتا ہے جیسے عمارت کا ڈھانچہ کھڑا ہو جائے تو گرمی سردی بارش سے بچاؤ اور حفاظت کا ضروری سامان ہو جاتا ہے اس لیے اگر ارکان مکمل طور پر انسان کے ہاتھ میں آ جائیں تو اس کا دین پر اشد ضروری عمل ہو گیا باقی باتوں کو سیکھنا اس کو برتنا اس کو زندگی میں لانا پھر یہ سمارت کو مکمل کر دے گا اس کے مکمل فوائد اس کو ملنا شروع ہو جائیں سب سے پہلی بات تو توحید کلمہ ہے جو توحید رسالت کہ اللہ تعالی کے ساتھ یقین کی وابستگی ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع کی وابستگی ہو جائے یعنی میں نے زندگی میں اگر کسی طریقے کو اختیار کرنا ہے تو فقط ان کا طریقہ ہے صرف نماز ہے نماز کے اگر ترجمہ اس میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے تطا یاد درود شریف دعائے خلوط اور اس کے کلمات جو ربو سجود کے ہیں اور باقی اس میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے ضروری ضروری قرآن پڑھا جاتا ہے اگر یہ آدمی, آدمی کو ترجمے کے ساتھ آ رہا ہو تو ہر روز پانچ دفعہ فرائز کی رکھا اور سنتے مقدمے کی رکھاتوں میں گویا خود اپنی زبان سے بار بار اپنے آپ کو اہم باتوں کی یاد دہانی کر رہا ہے لیکن اتفاق کی بات ہے کہ دعائیں کنور کا مانا میں یہاں پر پوچھوں تو اس میں میں نے حساب لگا ہے پانچ سو آدمیوں نے آج کی طرح بھی ہمارے سر پڑی جانے کے بعد تقریباً چار سو آدمی رہ گئے ہیں بیان سننے میں ان چار سو آدمیوں میں اگر سو آدمی دعائیں کنور کا مانا مجھے سنا دیں تو میں تو غریب آدمی ہوں سو آدمیوں کو ہزار روپے انعام میں دے دوں لیکن سو آدمی بھی دعائی کنور کا معنی سنانے کے قابل نہیں ہیں جو اہم پیغام ہر روز ان کو اللہ نے دیا ہوا ہے کہ اس کو پڑھ کر تم اپنے آپ کو کریٹسائز کرو گے یہ خود تمہارے چوبیس گھنٹے کے گزران پر یہ دعائی کنور تنقید کر رہی ہے اور سونے سے پہلے تم سے یہ پوچھ رہی ہے کہ یہ تمہارا ذمہ تھا اس سے کتنا ہوا ہے نہ کہ سورہ فاتیا سورہ اخلاق اور چیزیں جو پڑھنے کی ہیں وہ ساری کی ساری ایک اہم تنقیدی مضمون ایک اہم جو ہے تو ترفیب کا مضمون ہے جس کو سارا دن دوہرا کر شخصیت کی تعمیر کا کام کیا جاتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس میں کا جو مقصد ہے آدھا تو ہو جاتی ہے اس کا جو مقصد ہے اس کا ترجمہ اس کی ترتیب درست ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا تیسرا رکن جو روضہ ہے یہ جو میں نے آئی پہ پڑھی ان میں روزہ جو ہے یہ ایک ایک مہینے کا تربیتی شارٹ کورس ہے جو ساری عمر کو بجک وقت دیا گیا ہے اور یہ کمری حساب سے ہو کر سال کے بارہ مہینے میں چکر لگاتا ہے گرمی سردی مختلف قسم کے حالات میں آتا ہے تاکہ انسان کی شخصیت گرمی سردی کے سارے حالات میں سے اس روزے کو رکھتے ہوئے گزرے اور اس کی تربیت ہو اور اس یہ تربیت ایک اور جو ہے اس کے ساتھ متعلقہ چار اعمال ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا تھا ایک روزہ کتب آلے کے مستعم کما بال مقابلے میں گھومنے ایک روزے کا عمل ہے دوسرا شاہ رحمدان اللہ دوسرا عمل اس کے ساتھ قرآن کا متعلق ہے اور تیسرا اللہ علی سیکن فرید ال تعم مسکین جن میں تم نے جو, جو, جو امیر ہیں اور فریہ بھی دیں صدقہ فطر تیسرا عمل ہے اس کے ساتھ اور اولاد باسری نماین ساجر تم نے سا جو آدمی احتکاب کر رہے ہوں تو دوران احتکاب یہ اپنی دینیوں سے نہ ملے یہ چوتھا عمل ہے اس کے بعد تو ایسے تربیتی کورس کے جو اعمال ہیں شارٹ کورس کا جو اس کا جو سبجیکٹ ہیں وہ چار روزہ قرآن کی مشغولی صدقہ فطر دینا اور احتکاب کرنا روزہ تو فرض ہے وہ تو فرض ذہن سب پر ہوا سر ابھی جو ہے سنت موقع جس کا کبھی ترک ہو جائے تو قضاء نہیں ہے مستقل ترک گناہ کبیرہ ہے سنت موقع کے بارے میں یہ مسئلہ ہے اس لیے کہا کہ سنتے موقع کبھی ادھر سے ترک ہو جائے تو اس کی قضاء نہیں ہے لیکن سنت موقع کو مستقل ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور سنت وکرہ کو مستقل ترک کرنا یہ اس آدمی کے دماغ میں اس کے قلب میں کفر کے جراثیم اور دماغ میں بیوقوفی کی حالت کی علامت ہے یہ آدمی کا دماغ بے وکوفی والا ہے اور اس کے دل میں کفر کے جراثیم آ گئے ہیں پھیل گئے تو پوری شخصیت کو بھی تباہ کر سکتے ہیں تو اس کی جو قرآن کی مشغولی ہوئی قرآن کی مشغولی تحریری کی شکل میں سنتے موقع ہے صدقہ فطر خطر جو ہے وہ بھی واجب ہے استطاعت والے لوگوں پر اور احتکاب کی یکسوئی کر کے اگر پوری مسجد میں ایک آدمی بھی نہ بیٹھا تو یہ سارا محلہ بے برکتی کا شکار ہو گیا اگر ایک آدمی ورنہ چاہیے تو یہ کہ بستی کے سارے فارغ لوگ آ کر مسجد کو ایسے بھرنے کی جگہ نہ رہے احتکاب یہ چار امال ہیں اس چار امال کا جب عام طور پر رواز ہوگا تو رمضان کا مہینہ شخصیات کی تعمیر کرے گا اور اس سے شخصیات درست ہوں گی اب ان چار احمال سے جو ہے تو چار باتیں ہی شخصیت میں دین پیدا کرنا چاہتا ہے روزے کے نتیجے میں کہا کہ روزے کے نتیجے میں ہم تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں لا کتنے بالکم السلام ہوں کما کو بال لگ میں قبل کو پیدا کرنا چاہتے تقویٰ باطن کا وہ حال ہے جس کے نتیجے میں آدمی کے اندر ایک خوف ڈر اور لحاظ پھیلا ہو جاتا ہے کہ وہ ذاتی زلزلال جس کے ملک پر اتنے حسنات ہیں ان سے جو احکامات مجھے دیے ہوئے ہیں وہ میں کیسے ترک کروں گا کیسے چھوٹ جائیں گے مجھ سے اور باتوں روکا ہے وہ مجھ سے کیسے ہوں تو ایک خوف اور ایک کیفیت ہے دل کے اندر جو پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں انسان کو نیکی پر چم جمنا آسان ہو جاتا ہے اور گنا کا ترک کرنا جو ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے تو روزے کو یہ صحیح طور سے رکھا جائے تو باطن میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کھانے پینے خواہش نفس سے روکنا فراہم زبان کو پابند کرنا دل دماغ کی سوچ کو پابند کرنا اور دل کے جذبات کو پابند کرنا کے دوران روزہ دل کے اندر بھی خاص باتوں کا جو ہے خیال کی لہر بھی نہ دوڑے اس سے بھی روزہ روزہ کو نقصان پہنچ گیا عام جو ہے غلط نہ دیکھے آنکھ غلط نہ چنے اور یہ ساری باتیں روح کا روزہ ادرچہ فضال رمضان میں سے پڑھنا کہ روزہ جو ہے وہ و جوارے کا ہے روزہ جو ہے وہ دل کا ہے روزہ جو ہے وہ روح کا ہے روزہ جو ہے وہ سر خاص رہے ہیں. ان ساری باتوں پر روزہ ہے تو کل جو ہے یہ اس کی پابندی کر رہا ہو کہ اس میں فوج خیالات اور فضول خیالات کی لہریں نہ دوڑیں پورے روزے کے دوران کہ روح کا روزہ یہ ہے کہ دنیا کے کے بدلے میں دنیا کی نعمتوں کو چھوڑیں جنرل کی نعمتوں کو بھی آج دھیان میں نہ لائے فقط اللہ تعالیٰ کی روزہ کو دھیان میں لائے یہ روح کا اس کی روح بھی روزے میں ہوگی اس طرح خاص کا روزہ یہ ہے کہ روزے کے دوران ذات و جلال کے علاوہ باقی ساری مخلوق کو مادومی سمجھا کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے واقعی کسی چیز کا وجود نہیں ہے سارے چیزیں اللہ کے عمل سے باقی ہیں اللہ کے عمل سے قائم ہیں ایسا روزہ جب آدمی کو حاصل ہوتا ہے پوری پابندی کے ساتھ اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جو تک ہے اور قرآن پاک کو کیا ملیہ ترازی کی شکل میں پھر کھڑے ہو کر پڑھنے کے بارے میں جو قرآن نے کہا ہے اس سے ایک کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے قرآن شاہ و رمضان القرآن حضبینات فرقان قرآن رمضان شد شد شد شد شد شد شد کا مہینہ جس محترا قرآن جو سارے عالم انسانیت کے لیے رہنمائی ہے اور ہدایت کے اصولوں کو رہنمائی کے اصولوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور یہ فرقان ہے اس کی ایک سفت فرقانیت ہے سفت فرقانیت اور فرقان ہونا کیا ہے فرقانیت ایک ایسا نور ایک ایسی روشنی ہے جس وقت وہ دل میں آ جاتی ہے تو اس دل کو حق اور باطل میں تمیز پیدا ہو جاتی ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے اس کو سمجھانا شروع ہو جاتا ہے اس روشنی کے نتیجے میں فرقانیت کو روشنی ہے جس کے نتیجے میں جس دل میں آ جائے اس کو حق اور باطل کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے اس کا نیکی پچھلنا آسان ہو جاتا ہے برائی سے روکنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور چوتھی خصوصیت مالف القرآن میں بیان کی فرقانیت کی اس کو اللہ تبارا تعلیٰ کو بر غلبہ نصیب فرماتے ہیں جس کے اندر فرقانیت ہو اس کو اللہ تبارا تعالیٰ پر غلبہ نصیب فرماتا ہے اس فرقانیت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے قیام العت کے قیام کو سنت موقعہ قرار دیجیے گا تراوی میں کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر قرآن پاک کو سنے یہ المیا ہے جتنے کھڑے ہوئے ہوئے ہو سورہ فاتح کے معنی بھی نہیں جانتے ہو جبکہ کسی کو میں کھڑا کروں وہ انگریزی میں ایک دو منٹ میں چار پانچ ضروری باتیں کہہ سکتے ہیں ایک انگریزی کی تاریخ کو پڑھ کر اس کا مان ادان کر سکتے ہو کیوں؟ کیوں کہ تم پر دو سو سال کافر نے ایسے نظام تعلیم کو نافذ کر رکھا کہ جس کے نتیجے میں تم قرآن کی تعلیم سے بےبہرا ہو سکے اور پہلے اس کی مجبوری تھی اس نے فارسی کی زبان کو دفتری زبان رکھا اور اس نے وہ انگریزی کو چلاتا رہا سکھاتا رہا یہاں تک جب اس نے دیکھا کہ انگریزی سیکھ لی گئی ہے اس نے فارسی کو خاتمہ کر کے دفتری زبان انگریزی کو کیا اور اس کے نتیجے میں آج تو قرآن کے فاتح کے معنی میں نہیں جاننا چائے تو اس کے سرح توبہ کے مضامین اس کے سورہ انفال کے مضامین جو عالمی سیاست کو ڈیل کر رہے ہیں اور سو جنگ کے سلوں کو بیان کر رہے ہیں اور جو ساری انسانیت کو ہلا رہے ہیں اور وہ قرآن جس کے اندر کے سمندروں کی اتھا گہرائی اور موجوں کو جوش و خروش اور توپوں کا گن ہے اور جس کی وہ معانی ہیں اور جس کا وہ اسلوب ہے بیان کا کہ جس کو جب بیان کرتا ہے عربی جاننے والا آدمی ہو تو اس کے, اس کے جو ہے اصاب پر لرزہ اری ہوتا ہے بدن کے, کے رومٹے کھڑے ہوتے ہیں اس کو پیسے بندوں کو کہتے ہیں زگ زگ جی بدن کے رومگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی سوریہ و نجب ہے اس کو کفار قریش کے درمیان پڑھا گیا اس کی آخری آیت میں اسے سجدے کا حکم آ رہا ہے جب اس کو آیت کو پڑھا جا رہا تھا اس کار سیدے میں گرے ہیں کیونکہ ان کے اصہب پر ایسا کے اندر اتنی تعزیر اتنا جوش ہے اس لیکن کاش اگر تجھے آج قرآن آتا اور آج آفس صاحب اس کو آگے پڑھ کر سنا رہا ہوتا تو آج تیرے صاحب پر بھی وہ لفظہ تاری ہوتی اور تیرے اندر جوش مانی کے ایک حک اٹھتی اور جوش مانی اگر آج تمہیں نصیب ہوتا تو آج کہاں پر تیرے گھر پر آ کر کچھ پر بمباریاں نہ کر رہا ہو تیرے اہل قیومر کی جو دوکہ دہیاں اور فریب اور جھوٹ اور ظلم اور رشوتیں اور پیسہ چھیننا اور لوٹ کھسوٹ ساری کرنے کے بعد حکومت کے حکومت صرف ان پر جب آتے ہیں تو ان کے اندر اتنا ایمان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ کافر کو یہ کہہ سکیں کہ وہ عالمی اصول جنہیں کہ سم ہے اجنیوا معاہدات میں اور یو این او میں اور سب جگہ پر ڈیسائیڈ کر کے کتابوں میں لکھ کر قابل شکل میں لکھ کر ان پر دستخط کیے ہوئے ہیں کمر کمند کی پابندی تو کرو اتنا ایمان باقی نہیں رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ نے فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ جس وقت کو تمہیں ختم کرنے کے لیے ایسے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے کہ دسترخان برادری کو بلایا جاتا ہے صحابۂ کرام بڑے حیران تو یارسول اس وقت ہم بہت کم اس وقت ہم بہت کم ہوں گے ہو کہ نہیں اس وقت ہم بہت زیادہ ہوں گے بہت حیرت ہوئی کہ بہت زیادہ ہوں گے اور کام اور ایسے غالب ہم پر آ جائیں گے صحابۂ اکرام اس بات کو سمجھ نہیں سکتے انہیں کہ یارسول کی وجہ کیا ہوگی تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تم پر وہن سوار ہو جائے گا کہ وہن کیا یار اللہ کہ وہن جو ہے وہ حب دنیا وہ الموت کہ وہاں جو ہے یہ وہ بز دلی ہے جس کے نتیجے میں دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے اور موت ہے اس کے چاٹ اور ڈر آدمی پر کاری ہو جاتا ہے تو جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا گرام کی بڑوتی کا اور آگے بڑھنے کا اور ساری دنیا پر چھا جانے کا راز یہ تھا کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آنکھیں ملاتے تھے تو آج اگر اس کا ترجمہ تو جاتا ہوتا اور تو تو جو ہے تو اس کو سنتا صاحب کے بیچ کھڑے ہو کر تو وہ جوش مانی سے تیرے دل میں ایک پھوک اٹھتی تیرا ساتھ پر لفظہ تاری ہوتا اور تیرے بدن کے بال کھڑے ہوتے ہیں رونگٹے کھڑے ہونا کہتے ہیں تاک شاعر میں پاک کیا تاک شاہر من حضرود اللہ نے سو رب سمت اللہ کے ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے جیل دن کا ان کا بدن ان کی جلد دن کا دل یہ اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جاتے ہیں جلد محسوس کرتی ہے قرآن پاک کی تھی کو اور پرانے پاکستان کی تاثیر کو دل محسوس کرنا تو لہذا اس کو اتراوی کی شکل میں کھڑے ہو کر اس کو اس سارے کورس کو ریوائز کرنے کا کہا گیا ہے جو کورس ہے جو نصاب ہے اس کو کھڑے ہو کر ریوائز کیا جائے کہ اس کا یہ فائدہ ریوائز کرنا دوسرا یہ ہے کہ نزول قرآن سے لے کر آج تک مسلسل یہ جو چودہ سو سال گزرے ہوئے ہیں ہجری کے नहीं? اور تیرہ سال سے پہلے سنی روی کے گزرے ہوئے تو کل کتنے سال ہو گئے چودہ سو بیالیس سال ہو साल چودہ سو بیالیس سال ہو گئے چودہ سو بیالیس سال کا یہ روٹین رہا ہے کہ ہر سال ڈگے کی چوٹ سنایا جاتا رہا ہے اور سارے انسانوں کو دعوت دی جاتی جا رہی ہے کہ یہ سنایا جا رہا ہے اس کو آ کر دیکھو اس کا تسلسل ہے اس کے قریشی کا تسلسل <تصفح> ہے کنٹینیوٹی اور ہر سال ہم ننگے کی چوٹ پیش کرتے رہے ہیں اور او... اوپن گیدرنگ میں ان فرٹ آف آڈینس تاکہ اس کا چودہ سو سال کا ریکارڈ پڑا ہوا ہو اور ہر سال ٹیلی ہو اور اس بار کا ثبوت فرام فرام کیا جائے کہ اس میں ذرا کمی نہیں آئی ہوئی دوسرا فائدہ اس کا یہ آج البفدی تعالی یہاں سے شروع کریں وہ آخری ہے تو جنگ کے نقشے کو دیکھیں تو وہ ملیشیا انڈونیشیا کے آخری سطح شروع کریں اور امریکہ کا آخری علاج کا ہے آئے مفض ساری دنیا میں خدم قرآن ہوتے ہیں آپ کے یہاں تو ہماری مسجد میں ایک حافظ صاحب آ کے کھڑا تھا میری معلومات کے بعد مطابق دس حافظ صاحبان پیچھے ہوتے تھے یہ ہمارے چھوٹے سمجھنے میں اور برطانیہ کا یہ حال ہے اتنے حافظ ہیں وہاں پر اتنی میں نے مسلمانوں نے کی ہوئی ہے میں وہاں وقت میں گزارا ہوا ہے اتنے ہوتے ہیں کہ قورندازی کرنی پڑتی ہے کہ کون کون سنائے گا اور ایک آپس بھی آگے کھڑا ہوتا ہے بیس بیسے کھڑے ہوتے ہیں اور کراچی کے مسجد میں جائیں تو تین دن جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں ترابی کی کیونکہ سیٹ صاحبان نے شوق سے اپنے بچوں کا فکر آئے ہوا ہے ان کو سنانا چاہتے ہیں پھر جگہ نہیں ہوتی ہے تو کسی برامدے میں کسی کونے میں جگہ ہو رہی ہے تین دن جماعتیں کھڑی کر کے تین دن کو سن سناتے ہیں جائز کیا تاکہ سب کا ختم پورا ہو جائے تو یہ یہ جو فرقانیت والا نور ہے یہ معنی پر قرآن کے معنی سیکھنا بہت ضروری ہے بہت اس کا فائدہ ہے لیکن فرقانیت والا نور جو ہے ایک تو اس کے الفاظ کے سننے سے ملتا ہے وہ ایک نور ہے یہ اس کے عربی کے الفاظ پڑھنے پر نازل ہوتا ہے اور پڑھنے والے پر آتا ہے پڑھنے والے سے آ کر سب کے فلو پڑھتا ہے اور دل کو روشن کرتا ہے تو لہذا کورس فرق میں دوسری بات جو ہے وہ تراویح ہیں کھڑے ہو کر خرار سننے کی ہے اس لیے کسی بستی کے لوگ سارے تراویح کو چھوڑ دیں اور وہاں اسلامی حکومت ہو اسلامی حکومت لشکر چلا کر ان پر حملہ کرائے اور ان کے خلاف کٹال کریں شاہ الحاق سے دلوی ہندوستان میں جو اہم شخصیات گزری ہوئی ہیں جیسے شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ چار الحاق مدرسہ دہلی رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیتیں گزرے ہوئے ہیں تو کی کتاب ماسفت ابصلہ میں بات لکھی ہوئی ہے کہ جس کے لوگ مجموعی طور پر اطرادی کی جماعت کڑی کرنا چھوڑ دیں تو وہاں کا امام ان کے خلاف مقاتلہ کرے انہیں ان کے خلاف یاد کرے لڑے ان کے ساتھ. اور یہاں تک ان کو لائے اس بات پر کی طرح کی جماعت کھڑی کریں گے اور سب سے پہلا فقر جو دنیا اسلام میں چلا ہے صحابہ اکرام کا دور جب ختم ہونے لگا اور سب لوگوں کو موم میں شاید ہر بات کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہ رہی تو صرف کہا کی ضرورت پڑی کہ ایسے لوگوں جو ساری چیزوں کو بیان کر کے استکار میں رکھیں تاکہ کسی کو آسانی ہو سب سے پہلا چلا امام کا یہ چلا ہے خلیفہ منصور کے دور میں اور امام امامزائی کے دوران میں امامزائی کے سکہ کے دور, امام کے فقہ کے دور, دور میں چھیالیس رکاط ترابی پڑی گئی ہے یہ جتنی روایتیں ترابی کے بارے میں ہی ہیں سب کی پابندی انہوں نے کرائی ہے بیس تراوی اور سولہ زیادہ ہے درمیان جو نفل پڑے جاتے تھے اور آٹھ جو قیام لیل کی روایت آئی ہوئی کی اور کے ایک رکاعت کو دو کے نفل پڑے جاتے ہیں ایک جو تو تو ہوتا ہے سب کو بلائیں چھیالیس رکھا امام مالک احمد اللہ کا فکر چلا ہے اور اس میں چھتیس رکاوت ہے جو مدینہ مدورا چلا ہے تو مدینہ منورا کے فکار میں اور باقی تین اماموں کا بیس رکاعت کا ہے آٹھ رکاعت کا اٹھانوے فیصد دنیا اسلام کا طرز نہیں ہے یہ بعد میں ہندوستان میں ایک آدمی آئے مسئن بٹالوی انگریزوں کے دور میں جو حدیث کی بنیاد یاد رکھی ہے اٹھارہ سو سمجھ جنگ آزادی کے بعد اور قاضی چوکانی جو ہے ورموں کے علاقے میں آئے ہیں سعودی عرب کے علاقے میں قاضی چوکانی آئے ہیں یہ بعد میں انہوں نے آٹھ رکاوٹ کا شروع کیا ہے ورنہ مت مسلمہ اخانوے جو ہے یہ آج بھی بیس رکاٹ پر ہے ٹھیک ہے نا ٹویلتھ <laughs> <laughs> پہ کھڑے ہو سننا ہے مانا نہ آتا ہو دھیان لگانا ہے الفاظ کم ار الفاظ ہمارے ذہن میں آ رہے ہوں اور یہ دوان دھیان آ رہا ہو کہ اس وقت حافظ صاحب پر جو نور نازل ہو رہا ہے وہ میرے قلب پر آ رہا ہے ٹویلتھ کے نتیجے میں فرقانیت کی خصوصیت پیدا ہوتی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اللہ کی توفیق سے بولتا ہے تو مومن اللہ تبارک تعالیٰ کو فرقانیت کے نتیجے میں اس نور کے نتیجے میں اس کو فراست نصیب فرماتا ہے اور جس کے پار فراست ہو اس کو دھوکہ نہیں دیا سکتا کسی کفار کی عمر کا تو میں کوئی مسلمان دربار میں کسی بادشاہ کے دربار میں آیا ان کو بڑا شوق تھا کہ ایک ایسی تاریخ اٹھی ہے جس نے کہ دنیا کو لا دیا اور پھیلتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں اور چیزوں کو لیتے جا رہے ہیں بہت سروسامان لوگ ہیں تو اس بادشاہ نے کہا کہ اس آدمی کو مجھ سے ملاؤ میں سے باتیں کروں جب ملا تو اس نے کہا کہ آپ کے خلیفہ ہیں اس وقت تم کے فاروق عدل میں خلیفہ ہیں تم نے کہا آپ کہ کے خلیفہ کی کیا خصوصیات ہی آتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ لا يخدہ و یخ جی؟ لا یخ یخ دا نہ یخدا ولا یوخدا نہ دھوکا دیتا ہے نہ دھوکا کھاتا ہے تو بادشاہ دانشور تھا اس کو گزرا دانشور تھا انہوں نے کہا کس آدمی نے تو ان دو جملوں میں اپنے اپنے خریدا پیسہ ڈوڈیوس کرایا ایسا اس کا تعارف کرایا ہے کہ اس میں تو شخصیت کے سارے کم لے آیا ہے جو آدمی دھوکہ نہیں دیتا تو مطلب ہے اتنی کامل شخصیت ہے تو دھوکہ نہیں رہتا اتنی کابل شخصیت ہے کہ گویا اس کی شخصیت میں کوئی کمی ہی نہیں ہے کہ کسی کو نہیں دیتا اور دھوکہ نہیں کہتا ہے اس کی اتنی فراست ہے کہ گویا وہ کسی کے کسی کے قابو میں قبضہ بھی نہیں آ سکتا اور یہ کس وجہ سے ہے یہ اس وجہ سے کہ اس کو اللہ اللہ زبان تعالیٰ نے قرآن کی برکت ہے اور رضول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فرقانیت کا نور نصیب پر مایا ہوا ہے جو اس کے قلب میں عمر فاروق دلّا آدمی ہے عرب کے معاشرے کا صرف لکھنا پڑھنا جانتا ہے باقی کوئی علوم حاصل نہیں کیے انہوں نے ہمارے ہاں اسلامی علوم میں درس نظامی میں اصول فقہ ایک مضمون ہے اصول فقہ اصول افقہ اتنا مشکل ہے کہ اصول شاہ جی کتاب جو ہے نا اصول شاہی میں نے پڑھی ہے کسی زمانے میں اس کا آدھا صفحہ ذہین طالب علم کو استاد مشکل سے ایک گھنٹے میں پڑھا سکتا ہے یہ بحث ہے ہمارے قانون کی ڈیڈکشن کہ ہاؤ ٹو ڈیڈیوس ڈفرنٹ پرنسپل فرام دی ہولی قرآن اینڈ فرام ادیس یہ قرآن و عدیز سے احکامات کو کیسے نکالا جاتا ہے استعمال سے کہتے ہیں ڈیڈکشن استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور استعمال کتنی مشکل کتابیں ہیں اور اس میں عمر فاروق رضی اللہ کو بطور اتھارٹی کے کوٹ کیا جاتا ہے جس سے خود کوئی علم نہیں پڑا ہوا ہے لیکن وہ اصول افقاق ہے کہ میں اتھارٹی کے طور پر کوٹ ہوتا ہے کہ نے فاروق نے ایسا کیا ان فاروق نے ایسا کہا ہے اللہ تلی نے ایسا کیا علی نے ایسا کہا ہے بطور اتھارٹی کے کوٹ ہوتے ہیں وہ شخصیات ہیں کہ جو وہ علوم کے جن کا پڑھنا آج کے دور میں مشکل ہے اس میں بطور اتارٹی کے کورٹ ہوتے ہیں اور انہوں نے جو ہے تو خود ان علوم کو پڑھا ہوا ہی نہیں تو علوم میں اتارٹی کیسے بنے یہ اس فرقانیت کے دور کی وجہ سے بنے جو ان کے قلوب میں پرانے پاک کی, کی, کی, کی, کی تعلیمات کے نتیجے میں اور حضور صلی اللہ علیہ صوبے کے نتیجے میں ان کے, ان کے دلوں میں جو نور آیا کئی جی بزرگ بار کے ادوار میں اس حمت میں مسلمان ہیں کہ نہ قرآن مجید کا عالم نہ عزیز کا عالم لیکن تقوا اور قرب الہی کے نتیجے میں جو ان کے دل روشن ہوئے ہیں تو بڑے بڑے علماء ان کو علماء نے ان سے بیعت کی ہے تھوڑے اس دل کی روشنی تھی جو ان کو اللہ تبارک صلام نے نصیب فرمائی میں آپ کا ایک نظیفہ سنا آپ بڑے اعلان دیں گے ایک بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے سنا تھا کہ آدمی کامل نہیں ہوتا جب تک کسی سے بیت ہو کر اور تفصیلی مناظر سلوک کو طے کر کے باطل کی گندگیوں کو ایرس کو دھو کر اور باطل میں تقوی خوف ہلاس میں پیدا کر دیں تو انہوں نے کہا یہ بھی میں ضرور کروں گا آپ قرآن میں علم حاصل کر لیا ہے یہ بھی میں ضرور کروں گا انہیں معلومات کی پتہ چلا کہ دور دراز پہاڑوں میں کسی دور علاقے میں ایک بزرگ اللہ واضح رہتے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے اس کا دل زمین روشن ہو جاتا ہے بادل کی گندگیاں دھل جاتی ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ تقوا کا نور نصیب پر ہے تو یہ بہت کے لیے گئے جب وہاں جا کر گئے رات کو پہنچے شاہ کی نماز ہو رہی تھی یہ بزرگ نماز پڑھا رہے تھی. جو پیچھے نماز پڑھی ان کی ساری تجوید غلط انہوں نے کہا یا اللہ کہاں کر پھنس گئے لوگ کہتے ہیں بڑے بزرگ ہیں قرآن تو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. چلو بس اب آ گیا اب کیا کریں رات گزاریں گے صبح دیکھیں گے رات گزاری تو دیہاتوں میں تو لٹری تو نہیں ہوتی نہ آپ لوگ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں بات ہے یہ ہمارے علاقے میں اس وقت کے مہینے میں گندم ہوتی تھی نا اور اتنی بارشی ہوتی تھی کہ قدا کی جگہ دی ہوتی تھی کھڑے ہو کر قزا کرنا پڑتی تھی تو اس علاقے کے زبان میں کھلی خلیو ہگڑی کھڑے ہو کر تو گئے دور دراز ہے تو کضا آج جانا پڑ رہا تھا تو ایک جنگل کے طرف جب نکلے مولانا تھا جنگل کی طرف نکلے تو آگے جو ہے تو دیکھا یا اللہ سے کہ جان کیا تکوا لینے کے لیے اب جان جا رہی ہے آگے شہر آ گیا کہ بہت اپنی جگہ پر رہی اور شہر چل کے سے بچائے یا اللہ اب شہر آ رہا ہے کھڑے گئے کتنے میں دیکھا کہ وہ بزرگ وہ بھی ادھر سے آ رہے ہیں وہ بھی کدھر حاضر گیا ادھر سے آ رہے ہیں دیکھا کہ شہر انہوں نے شہر کا بھاگ جا ہمارے مہمان کو پریشان بھی ہوتا ہے شہر نے سر جو گایا تمہیں لائی اور بھانگ دیا کہنا کہ خیری چھ وقت ضرور دیں ہاں جی تجویز دوں ہاں جیس بری بزرگ فضب خبر ہو میرا آج بھی بزرگ کیا ہوں کہ شہر میں تو اس کی بات بانی میری تجوید وغیرہ سارے دورہ حدیث دورہ رہا ہے تصویر سارا جگہ پر رہ گیا تھا تو, تو بات دل کی ہے دل میں اللہ کا تھا الگ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ٹھیک ہے نہیں تو قرآن باقی تعلیمات کے نتیجے میں کچھ عقائد ہیں کچھ امال ہیں کچھ احساسات ہیں کچھ جذبات ہیں یعنی جی؟ کچھ سوچیں ہیں کچھ فکریں ہیں وہ باطن میں پیدا ہوتی ہیں وہ اللہ نا حب اللہ جو ایمان والے ہیں وہ شدت سے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں یہ تو الفاظ سے میں نے پڑھ لیے ترجمہ میں نے کر لیا لیکن شدت محبت تو ایک کیفیت ہے جو قلب میں پیدا ہوتی ہے کسی گناہ آیت آتی ہے نرس کا ترجمہ آتا ہے لیکن محبت کی شدت اس کے کارن پیدا ہوگی اس کو قرآن کا مقصد حاصل ہوگا اللہ کا خوف پیدا ہوگا ایک نوجوان تھا یہ اپنے فاروق دل کی مجلس میں آتا رہتا تھا اور اس طرح ہوا کہ جب یہ واپس جاتا تھا تو ایک محلے سے گزرتا تھا اس میں ایک عورت اس کو دیکھتی رہتی تھی اس عورت کو یہ بہت پسند آ گئی اور اس طرح ہوا کہ اس ڈائریکٹ اپنی نوکرانی کے ذریعے اس کو جاتے ہی ہوئے اندر بلا لیا اور اس سے اپنے مقصد کا اظہار کیا تو سے بیٹھنے والا آدمی تھا قرآن کے الفاظ سے اس کی حقیقت اور نور اس کے قلب میں داخل ہو چکا تھا جب اس نے مطلب کا اظہار کیا تو اس نے کہا خاف ون خاف مقام ربی ہی جو ڈرا اللہ سے ہیں اس کے واسطے دو جنتے اور اس بات کو اس نے کہا اور بوش ہو کر گر پڑا اس عورت نے اپنی کو کہا کہ وہ تو آج مر جائے گا وہ مزے تو اڑانا ادا رہے جان پر بنے گی ہماری اس کو نکال کر لے جاؤ اس کو گلی میں ڈال دو گلی میں ڈال دیا آدمی جمع ہوئے اس کو ووش میں لائے موش میں جواب نے کہا تو یہ کیا ہوا اس نے پھر کہا مقام ابھی جن اور پھر بوش ہو کر گر پڑا پھر لوگ کھڑے رہے تھوڑی جگہ کوشش کیسپل کو لایا گیا اسے کہا تیرے ساتھ کیا ہوا کیا مسئلہ کیا مسئلہ ہوا کیا مثبت پیش آئی اسے پھر والے منخواہ مقام ربی جنتان پڑا اور پڑھنے کے ساتھ اس پھر اس پرواز کری پر. کس شدت کو اس سے والد منخواہ مقام ربی جنتان کی شکل میں عمر کی مجلس سے اس شدت کے ساتھ اس نے فوج کو قلب میں لیا ہوا کہ میں اس نے مطلب کا اظہار کیا اور اظہار کرنے کے ساتھ اس پر او خوف پوچھ اتاری ہوا اور اس کو یہاں تک پہنچایا تو اس کے اندر وہ کیفیات ہیں وہ کال میں داخل ہوگا کل میں داخل ہوتی ہے وہ کیفیات داخل ہوتی ہے پھر قالب سے اپنے اثرات دکھاتی ہے قالب ہیں کا دل اندر دل میں وہ ہرتے داخل ہوتی ہے اور پھر اپنے اثرات قالب سے دکھاتی ہے شیخ ولیم رحمۃ اللہ علیہ ساری عمروں نے انگریز کے یہاں سے نکالنے کی کوشش کی آخر میں جہاں تک کہ جب ان کا منصوبہ مکمل ہونے لگا رش دمبار کی تاریخ کی شکل میں اور سارا بندوبست مکمل ہے حضرت مولا مولانا مدین احمد اللہ علیہ کے ذریعے سے ترکیا کی حکومت نے وعدہ کر لیا کہ وہ لشکر بھیجیں گے اور آگے راستہ یہاں ایران آ رہا تھا افغانستان آ رہا تھا اس سے داخل ہونا تھا مذاکرات کیے بلا بجوا سنی صاحب افغانستان گئے وہاں مذاکرات کیے حکومت کے ساتھ کچھ لوگ جو تھے ایران گئے سارے راستے کو درست کیا انہوں نے اور ایران نے وعدہ بھی کر لیا گا راستہ دیں گے اور ساتھ مقبر بھی کر لیگن کا طریقہ کار ہے کہ سکیدے کے لوگ پیچھے سے کھنجر مارا کرتے ہیں مطلب مسلمہ کے پیچھے سے مارا کرتے ہیں اور اہم جگہوں پر ہمارے اہم منصوبوں کو ان لوگوں نے خراب کیا اور شیخ علیہ رحمۃ اللہ علیہ آخری بار کے لیے حج پر گئے اور وہاں پر تھے کہ وہاں پر انقلاب آ گیا اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور شریف مکہ نے بغاوت کر کے اپنی حکومت قائم کر دی اور شریف مکہ کا ایجنٹ تھا باقی باتوں میں کے ساتھ باقی ان کے وعدے پورے کرنے کے ساتھ شیخ وحمد رحمتہ اللہ علیہ کو پانچ آدمیوں کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کر دیا حوالے ہونے کی بات نہیں ہے اس وقت. ساری دنیا جان کا خلاصہ شیخ وحمد رحمۃ اللہ علیہ اور یہ خاص مرید مولانا حسن مدین احمد للہ اور شریف مکان ہے گرفتار کر کے انگریزوں کے والے کر دیا مالٹا کی جیل میں ڈال دی اور مالٹا کے اتنی سردی کہ مالٹا کی جیل میں شیخ الحمد اللہ کو ٹی بی لگی اور جب انگریزوں نے دیکھا کہ اب بچ نہیں سکتا مرے گا تو سب نکال کر ہندوستان کو بیٹا جان دی انہوں نے اور جان دینے کے دوران انہوں نے ترجمہ شیخ الہند اور یہ جو تفصیل عثمانی کی شکل جو ہمارے پاس ہے یہ تفسیر جو تھی یہ آدھی تفصیل اور ترجمہ آئی ہے اس نے مکمل کیا ہی. پھر جب یہاں پر آئے تو نے کہا میں نے اتنا سا جب غور و فکر کیا تو مجھے مسلمان کے زوال کی ایک وجہ معلوم ہوئی اس کا پرانے پاک کی تعلیمات سے بے بہرا ہو جائیں پرانے پاک کی تعلیمات سے بے بہرا ہے اس کے پاس وہ فراستی ایمانی نہیں ہے اس کے پاس نور فرقانی نہیں ہے اس کو کافر پر دھوکہ دے کر اس کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے یہ وقت نہیں ہے کہ ان کے دھوکوں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں جو معیشت میں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں جو عسکری فوجی سطح پر جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں چوالیس ساتھ تو آپ کے بجٹ بجٹ جو ہے وہ سود کی شکل میں ہے ان کو ادا کیا جاتا ہے اب کا چوالیس فیصد تو ڈنڈے کے دور سے so, سیوتی شکل میں ہر سال یہ لے رہے ہیں چالیس فیصد بجٹ یہ کھا رہے ہیں اور باقی جو بچا کتنا بچا جی چھیاسٹھ فیصد بچا چھیاسٹھ کا چھیاسٹھ بجٹ کا جو ہے تو پچاس فیصد ایسا جو ہے یہ جو ہے تو ایسا تب تبکونا تمہارے اندر چھوڑا ہوا ہے کس کے تاج پر لگ رہا ہے پچاس فیصد بجٹ جو ہے یہ ان کے آئسولیشن پر لگ رہا اور سولہ فیصد بجٹ جو ہے وہ اتنا رہتا ہے کہ اس سے اے غریب آدمی دال روٹی کھا کھا سکتا ہے عورتوں طلبا ہو والدین کے پیسے کھا رہے ہو مزے کر رہے ہو یہاں ہم تو تاریخوں کو چلا رہے ہیں عوام کو ڈیل کر رہے ہیں یہ تین دن پہلے میرے پاس ایک آیا افغانی ماجر آتا رہتا ہے کبھی کبھی آیا دال داخل ہو کر کھڑا نہیں ہو سکا بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب میں نے کمر پر کپڑا باندھا ہوا ہے کیونکہ اتنے دنوں سے کھانے پینے وہ نہیں مل رہا صبح شہری میں نے اتنے روٹی کے ٹکڑے پر کی ہوئی اور میں کدائی حاجت مجھے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ میرے پیٹ میں کچھ گیا نہیں کہ باہر نکلے پانی پیتا ہوں پشاب مجھے آتا ہے تو میں اور گسیل کر میں نے اپنے آپ کو اپنے تک پہنچایا ہے گھر میں ہمارے آٹا نہیں ہے کو سولہ فیصد بجٹ جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے پچاس فیصد آپ کے ریڈ کلاس جو ہے وہ اس کو ایسوشن میں اڑا رہی ہے کیا آپ کے ریڈ کلاس کا بی... والے کا بیٹا وہ سب سے بڑی گاڑی بتیس سو سیدی ہوتی ہے لنبضل. سب سے بڑی بھی ہوتی ہے پینتالیس پینتالیس سو سیدی کی گاڑی بیٹھتا ہے جس کا سطح تک جانے آنے کا کتنا خرچہ ہے اجزا دو سو, سو روپئے آنے کا خرچہ ہے وہ کس لیے جاتا ہے وہ وہاں آئس کریم دکھانے کے لیے جا رہا جب کو کے پاس سڑکتا ہوا گریب آدمی کا بچہ پڑا ہوا ہے جس کی جان نکل رہی ہے اور اس کو اسپتال تک پہنچانے کا بندوبست نہیں اور اگر وہاں جاتا ہے تو وہاں جو لالم بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی جان بچانے کے لیے بھی آگے ہو بڑھ نہیں رہا بلّہ ماشاء اللہ لوگ جو ہوں گے سب کے خلاف نہیں بڑھتے میں اس ہسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں گیا کیجویلٹی ڈپارٹمنٹ میں ہمارا کوئی کام تھا وہاں لے ڈاکٹر بیٹھی تھی میری سٹوڈنٹ تھی اتنے میں ایک آدمی ہے اس کی بیوی ہے جو لوگ بچے کو اٹھا کر سلا رہے ہیں اور اس کے بعد میں اسی لئے ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹھا اس کے بعد جب لائے چٹ لائے ہو چٹل ڈی کچھ وہ بچے بند ہے مر رہا میں نے بچہ جلدی سے اٹھایا بچے دو میں نے اس کو کھایا میں نے کہا سامنے چیٹ ہے پیسے تمہارے پاس ہیں بنا کر لے آؤ پانچ روپئے تھے اس وقت وہ تو ادھر دوڑا بچے کو میں نے اٹھایا شاگر تھی میری ان کو شرم آئی اس کا معائنہ کیا فوراً داخل کیا آدمی نے تو دونوں مجھے ایسی پورا شکر شکر گزاری کے نگاہ سے دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو پہلے بھی آئے تھے ہمارے بچے کو کسی نے داخل نہیں کیا سمت کے لیے حضور رہے ہیں میں کیوں نہ کی وجہ سے ہمارا بچہ داخل وہ میرے بھائی یہ میڈیکل کے طلبا بیٹھے ہوئے ہو اس وقت تم نہیں سمجھ رہے ہو جس وقت سچرس ہو جاؤ گے اور جس وقت تمہارا دل سخت ہو جائے گا وہ تم پر وقت آئے گا وہ نمازوں کے ساتھ سخت ہو ہوگا کیونکہ تمہیں دل کی طرف دیکھ کہ ترندن بچ جیسا استعمال ہوتا ہے ایسا تو بڈی میں استعمال ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو سمجھ لے کہ تیرے دل میں فرق ہے نماز تیرے پاس ہوگی میں تو ہمرے پر تھا اس ڈاکٹر کو میں عمرے پر دیکھا انہوں نے کہا جی کہ جو ان میں دن دار ہوتے ہیں یہ میڈیکل کمپنیوں کو پیسے دے کر عمرے پر بیچتی ہیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو کھولا اس سے ڈاکہ مارتا یہ سمرے کی جگہ میں ڈاکہ مارتا کمر کا مار کر گنا گناگار تو سمجھتا میڈیکل کمپنی کے پیسے لیے ہوئے ہیں یہ پیسے وہ دوائی پر ڈالتی ہے اور وہ دوائی جو غریب مریض کے گیب سے نکل رہی ہے چمڑی کل کی اتر رہی ہے تیرو میرے کو خوراک کو کیا فائدہ ہے میری طرح خرے حصہ سے بکرا بعض آیا دھنو خراب میں اس طرح کہہ رہا مکا چلا جائے اور چاروں تو آپ کے واپس آئے گدھے گدے رہتے وہ آج ہی نہیں بنتا میرے بھائی ٹھیک ہے میں خان میں گیا اس موجودہ وقت میں تو ایک اکبلی صاحب الیکشن جیتے میں نے کہا کیا حال ہے اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں نے الیکشن جیت گیا اس نے کہا الیکشن جیت گیا ہم اس سے نہیں مانتے کہ ہماری گدی نے ٹھیک کرے ہمارے لیے بنایا تھا اس کا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے نہ بنایا ہمارے لیے لیکن جیسا گیا ایسا کر کم واپس تو آ جائے نا. جیسا گیا نا اس حال میں واپس آ جائے ہاں جی گیا جی؟ جی؟ تو میرے پھر پر سوار تھا سائیکل پر سوار تھا اور واپس آیا اس کی گاڑی کی جو ہے تو روب تھاما نہیں جاتا <سلام> جیسے کیا گیا آ جائے بس ہم کافی او ہو تم نے فارو کا لان آئے اور ان کی, کی بیوی کا کیا نام تھا جو حضری کی بیٹی تھی ہاں جی عمر کرسوم ان سے کہا ایک بہت خیر کی چیز میں تری لئے لایا ہوں کیا تو اس کے لیے تیار ہے بیٹی کا نے کہا میں فاروق سے آخری عمر میں یہ نکاح کیا ہے ان نے کہا کہ عالی میں دو بات میں اس بات سے یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پہ کچھ نہیں ہے کہ خاندان نبود میں میری قربت ہو جائے اور میری مقصد کا سامان ہو جائے ایک بات اور دوسری بات چاہتے تھے او کوئی ایسا ایسا مرد پیدا ہو جو فاروقی نسل ہو جو کہ البی اور فاروقی نسل کا امتزاج ہو تاکہ مسلمانوں کو مستقبل کی قیادت کے لیے افراد ملیں کیونکہ جو دبدبہ سوچ فکر بنیادی بنی ان کا خاندان اس کو کسی فرمائی تھی اور جو اللہ تعالی نے فہم و اور علم کو عطا فرمایا تھا واقعی ان کا بیٹا بھی ان سے پیدا ہوا ہے ان کو پھر شہید کیا گیا ہے تاکہ آگے جا کر رقم نہ لے تو اس میں ان کے ہاتھ کے ایک بدو کی بیوی ہے اس, کا اس کی بیوی کا بچہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کے پاس خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے تو کیا تو تیار ہے میرے ساتھ جانے کو نکلنا بالکل تیار اس کو لے کر گئے ہیں خدمت پر مر بٹھایا ہے اور خود ان کے لیے کھانا تیار کیا ہے اور بدو سمجھتا ہے کوئی نیک آدمی کو یہی سا بایا ہوا ہے جب بچہ پیدا ہوا تو میں کچھ میر المومنین اپنے دوست کو بیٹا ہونے کی بچارت دیں تو کب اس کو پتا چلا ہے کہ ماری خدمت کے لئے جو آئے ہوئے ہیں اندر امیر المنی زوجائے متحرہ ہے اور باہر امیر المنی چولہا جلا کر ہمارے لیے پکارا ہوں اوہ آ مسلمان کی میری کردان نا کی میری کردان در شاہی فتیری وہ مسلمان جنہیں مال کیے انہیں شہن شاہیت پر بیٹھ کر فقیری کی ہے آج تیرا ایک ظالم آ کر کرسی پر بیٹھتا ہے تو کہتا سارے ملک کا پیسہ لوٹ کھسوٹ کر میں لے جاؤں اور برطانیہ میں مال خریدوں کیونکہ اعزاز اس میں ہے اور وہ جو اللہ کا بندہ تھا جس وقت کی دنیا ساہیت کے اس نے ناک میں نکیل ڈالی اور ان کے مرکز بیت المقدس کی چابیاں لے رہا تھا فیص حال میں کیا تھا تو اس کو کتے پر چودہ تہوار لگے ہوئے تھے اور جب اندر داخل ہو رہا تھا تو اس کو غلام پر سوار تھا اور اس تو اس کی مار پکڑی ہوئی تھی اور عیسائی جو تھے وہ پادری اپنے برجوں میں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کتاب کیا کہہ رہی ہے کتاب یہ کہہ رہی تھی کہ ایک آدمی آئے گا اس کا غلام ان پر سوار ہوگا اور وہ خود پیدل چل رہا ہوگا جس بار پیدل بقد میں داخل ہوگا تو اس نے اپنی ٹہ مدوچی کی ہوئی ہوگی اس کی پنڈیاں ننگی ہوں گی وہاں پانی کی ندی آتی ہے داخل ہونے کے وقت اور یہ آدمی جب آ گیا اس سے جو لڑا وہ تباہ برباد ہو جائے گا کیونکہ یہ کرنا حدید ہے یہ لوہے کا سینگ ہے اور پاس یہ پٹتا گیا پٹتا گیا اس نے اس آخری بار کو پڑھا کہ پہ پنڈیاں اس کی, کی نگی ہوگی اور یہ داخل ہو رہا ہوگا تو اس نے اسے چیخ ماری سے کہا جا کر نال حدیم وہ لوائے کا سنگھ آ گیا اسے چیخ ماری اور بےوش ہو کر گرا اور فاروق داخل ہوئے اور جب داخل ہوئے تو سب سے پہلے جو آیا صوفیا کا گرجا آیا داخل ہوتے ہی انہوں نے کھڑے ہو کر وہاں پر دور کا سلاد شکرانا پڑی شکرانے کی نماز پڑی ہونے کا مسجد عمر ہے اور دور کا جو ہے سودے کے گھرجے کے پاس بھی آیا اس سلام کیا استقبال کیا اور اسے کہا کہ ہمارے لائق کو شدمت ہو تو ہمیں ساتھ فرمائیں تو نے اپنا کرتا اتارا اون والا اور کہا کجاوا کہ بہت لمبا سفر میں نے کیا ہے کجاوا لگتا لگتے, لگتے پچھلی جو ہے یہ اس کی جگہ پھٹ گئی ہے اس پر ایک پیوند لگا یہ پندروا پیمند نیوگ شخصیات تھی کہ جن سے جن کا دب دبا کائنات پر جاری ہو ساری. وہ سرائے مالوں والے نہیں تھے سرائے کے مال والے نہیں تھے نا جی وہ جائے سندھ کی تیس کنار زمین والے نہیں تھے جی؟ ہاں ان کے بعد جو تھا وہ بھی انہوں نے لوٹا دیا تھا امت مسلمہ کے لیے یہ لوگ چھا جاتے ہیں نا جی شاہ جانے والا ہو جا سے خرپڑ پڑ سلے کی کہ باقی کی ٹور دنیا آ گئے قدم لانے میں تجھے انصاف کی ضرورت اور یہ اسفاعت جو ہے یہ داش جنوٹار ہو سر داشت نہ دیا اکثر کہ جنا کہ دیکھنا داشنوٹار ہے دیکھنا وہ کام کو آپ تو کوئی کہنا سے جوڑ کے لاکھ بات یہاں جنہیں لگتا تو خوشحال جنا کو جنوبی داف دا چنا آخری بات آپ کو سنائیں پھر انشاءاللہ ختم کرنے والی باتیں تو, بات تو ختم ہوتی نہیں ہیں چاہتے بھی شوق خراب رہی اور ماں پہ ملا بھی دن رہا تھا بار نے خبر جب کڑی اچھا تھا یقینی تو باہر آخری بات سناتے وہ بھول بھی چاہیے کمپیوٹر دا ہاں آن، یاد آ گئی بات مصر کو پتا کیا عمر ہمیں بنا سا دلاسمل جب پتا کیا تو جلدی جلدی صاحب نام نور سبق کیا بڑے بڑے ٹکڑے کاٹے بیگوں میں ڈالا جی وہ بولا بس سارے بڑے کوئی پتھر پر بیٹھا ہوا ہے کوئی زمین پر بیٹھا ہے بڑے بڑے گوشت کر کھا رہے ہیں دانتاوں سے کھا رہے ہیں اور مشرق گزرتے ہیں کہتے ہیں تہذیب و ثقافت کا تو یہ حال ہے کھانے کا طریقہ نہیں آتا اور مشر کو پتہ کر کے کھانے کا طریقہ نہیں آتا کمر بناس نے کہا کہ کل شرف آئے مشر کی دعوت ہے جتنے لیڈر دان اشوار ہو جیسے سارے ان کو جمع کیا اور مصر کے باورچیوں کو بلا کر خوب نفیس کھانے پکائے اور دسترخوان لگائے اور ان کو بٹھایا اور شروع کرنے سے پہلے نے کہا کہ صلی اللہ علیہ نامدین کہا یہ کھانا جسے تم کھا رہے ہو یہ مختو کا کھانا ہے اور جس کھانے کو کل مجاہدین کھا رہے تھے وہ فاتح کا کھانا ہے کھاتے جو ہوتا کھڑ پڑ پڑے ہوئی تنسائی پر دنگن باندھ لیجیے ابد گیٹو باندھ لیجیے آپ اپنا پتہ ملے گی چلے ایک اور واقعہ یاد آ سناؤں گا اپنے جس وقت نادر شاہ درانی آیا ہے اور اس نے جو ہے تو ریلی کو فتح کیا جس وقت اس کا لشکر کوئی بیس مل کے فاصلے پر ہوا تو امول شاہ رنگیلا کے پاس آدمی آئے انہوں نے کہا کہ شنشاہ آلم لشکر نادر شاہ دورانی کریب امداس شراب درانی کا لشکر قریب آ گیا وہ شراب میں ڈوبا ہوا تھا یہ شراب کے تالاب میں کشتی چلایا کرتا تھا اور کشتی میں ساری جو ہے نیم بہت لڑکیاں بیٹھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ شہن شاہ عالم وہ کشتی کا بادشاہ تھا پچاس اور روپے ہو رہا ہے کشتی کا بادشاہ تھا وہ تو کچھ نہیں سمجھا کہ شہن شاہ عالم لشکر نہ درانی قریب امداد تھا تو کہا, کتنا دور نے کہا بیس منٹ دور ہے انہوں نے کہا ہنوز دلی دور آشتا. دلّی ابھی بہت دور ہے او یہ تاریخی جملہ بنا ہے ایک ٹائم سلطان کا جملہ تاریخی ہے ہاں جی شہر کی ایک دن کی سو زندگی سو سالہ زندگی سے بہتر اور ایک جو ہے تو یہ شارا کا جملہ ہے یہ ہنوز دلی دور آشتا. دوسرا آج جب سے کہا کہ بادشاہ سلامت ٹاپ میں جو ہے تو انہوں نے انڈے دیے ہوئے ہیں کبوتروں نے کبوتروں کو نکالے انڈوں کو نکالیں کہ نہ نکالیں کیونکہ کی ترک کرنا ہے بغیر تعلق کو ترک بہت آتا ہے بالکل اور فوجیں اپنی عسکری صفات کو کھو بیٹھتی ہیں اور اقتدار میں گھستی ہیں تو ان کی ان کی عسکری سفات ختم ہو جاتی ہیں پریسر کی جنگ میں نے خدا نے بچایا ورنہ فوج تو سیدھا مصروف تھی ملک جا رہا تھا آپ کو نہیں پتہ میں نے یہاں پریسر کی جنگ گزاری ہے یہ ٹیبل میں نے ڈیوٹی کیوںکہ آدمی نہیں تھا اور دوسری بات جب گسی ہے تو پاکستان دو ٹکڑے ہوئے ہر ایک آدمی کی اپنی ڈیوٹی ہے تو اس آدمی نے آیا اسے گاجی کے توبہ میں کبربندے دیے ہوئے ہیں کیوں کسی نے نکالی ہی نہیں Oh, oh, وہ تو آجود احمد میں تم میرے بات خیل عبد الرحمت میرے بادل خیل جتنا بس آیا اتنی جا تم قوت کو جمع کرو گے پلے ہوئے دوڑے وہ تو دوڑے گا سائز کرے گا, گا. مارچ ہوگی ہو فوجوں کی مشکے ہوں گی جہاں جماعت کی نماز کھڑی ہوتی ہے ملائکہ رحمت نازل ہوتے ہیں جہاں پر دین کا درد کیا جاتا ہے جماعت ملائکہ ملائک نازل ہوتے ہیں جہاں مجلس ذکر ہوتی ہے رحمت کے فراہ کر مر بنا ہوتے ہیں جات کی اندازی نظر بازی ہوتی ہے رحمت کے فرشتے ناظر ہوتے ہیں اتنی ضروری بات تو کیا بات اب کر رہے تھے ہاں مغل شاہ رنگیلا جائے تو اس نے گاڑ حلوز لیے دور رست موم شاہ رنگیلا نے قبضہ کر لیا لیازہ شاہ نے قبضہ کر لیا مون شاہ رنگیلا کو شکر دے کر جب قبضہ کر لیا تو مغل خاندان کی حسین ترین شہزادی کی جو ہے تو اس کے ساتھ اس کے بیٹے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے نادر شاہ شا درانی کے بیٹے کے ساتھ تو یہ تو گڑیاد نہیں افغانستان کا گڑ دیا تو زمانے قاضی جو ہے تو وہ جب نکاح پڑتا تھا مغل خاندان کا تو سات پشتوں کو یاد کرتا تھا کہ فلانا جائے تو اورنگزیب جو ہے بیٹا شاہجان کا شاہجہان جو ہے شاہ شا عالم جہانگیر کا سات پشتوں کو جا کر تو بیٹا آیا نادر شاہدورانی اب اجان وہ تو سات پشتوں کو دا... یاد کریں گے نکاح کے وقت اور ساتوں کے ساتھوں بادشاہ ہیں تو میرا کاضی پھر کیا یاد کرے گا جی کہ بیٹا محمد شاہ اس کا نادر شاہ کا نادر شاہ فلاں گردی کا بیٹا ہانی جی؟ اور وہ فلانے جو ہے تو کسان کا بیٹا ہانی جی؟ اور وہ فلانے مزدور کا بیٹا یہ یاد کرے گا تو اسے کہا بیٹا تو کاضی کو یہ بات کہنا جیسے ساتھ پوشتوں بادشاہوں کو یاد کرے اور بھیا تیارے با بارے میں کہے تو پھر کہے کہ فلانا ابن نادر شاہ ابن, ابن, ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر سات دفعہ بات کو کہے کہ یہ نادر شاہ کا بیٹا اور نادر شاہ تلوار کا بیٹا وہ تلوار کا بیٹا اس کو سات دفعہ کہ اس بار اقبال نے کیا کہا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیرِ رے امم کیا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تک دیر کیا ہے شمشیر و سنا تاؤ سور باب شمشیرو سناول تاؤ سور باب تو ہمیں جب آگے بڑھتی ہیں آگے آتی ہیں تو شمشیر و سنا لے کر آتی ہیں اور پھر جب داؤس اور باب تبلا اور رباب بجانے پر آتی ہیں تو اس وقت ڈبا کرتی ہیں چلے ایک بات یاد آ گئی میں آپ کو ہمارا ایک اچھے دامیشور ہے عبداللہ صاحب ہمارے میرا دوست ہیں ہمارے کاریگر نے ان کو بلایا بیان کے لیے نے کہا کا سلبا سوال کرو ایک لڑکی اٹھی اس نے کہا کہ ساری یہ یورپ میں ساری گندگیاں ساری کباطیں ہو رہی ہیں سارے یعنی یہ موسیقی اور ساری باتیں ہو رہی ہیں اور وہ لوگ ترقی پر ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں آپ نے جو بیان کیا یا یہ دن والے لوگ جو کہتے ہیں تو یہ ایک باتیں کہہ رہے ہیں تو یہ کیا ہوا ان کے پاس تو کوئی دین بھی دن نہیں کہا بغیر تھوڑا پتہ جواب بھی کیا دیں گے ہم نے کہ جمع جاویدہ بیٹھی یہ جو تمہارے علاقے میں اترے ہیں یہ تاؤس و رباب لے کر نہیں اترے ہیں توفنگ لے کر اترے ہیں بعض اس نے بات کہی اور چل پڑے اسے رباب لے کر نہیں اترے ہیں ماں تو آپ تفنگ لے کر اترے میرے بھائی اگر تم ان کے پیچھے چلتا رہے ان کے رنگ برنگتا رہے اپنے آپ کو اور حضور کی زندگی سے بے پہرا ہوتا رہے اور امال سے پیچھے ہٹتا رہے تو سمجھ لے کہ اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں زب ہونے کے لیے آگے بڑھا رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں ان کی اسٹریٹجی ترتیب ان کی ہر سال جو آپ کے ملک کو یہ مدد دیتے ہیں جس کی مدد کہتے ہیں اس کے لیے ایسی شرائط رکھتے ہیں کہ جس سے آپ کے دین کو توڑتے ہیں دین کو توڑنے کی شرائط رکھتے ہیں کہ اس بات, اس بات کو کرو گے اس بات کو کرو گے اس کو یہ بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ دنیا اسلام کو عام پہنچاتے ہیں کہ ان کی عورتیں اسکرٹ پہن کر یہ گلیوں میں نکلاتی آتی پھر ان کی ان کے پاس ان کی اسٹریٹجی میں لکھا ہوا ہے جس بار دنیا اسلام نام جورو اسکرٹ پہن کر نکل آئے اب اس ملک پر فوج چڑھاؤ یہ آگے سے نہیں بول سکیں گے آپ کو پتہ ہے فلسطین پر کب آئے ہیں فلسطین پر تب آئے ہیں جبکہ بیت المقدس کے امام کی بیٹیاں بھی اسکرٹ پہنتے تھے اور سڑکوں پر پھرتے تھے تجھے پتہ ہے ایسا نہیں ہوا ہے تجھے پتہ ہے افغانستان میں کب آئے ہیں جبکہ کابل میں اور پلخمری میں اور مزار شریف میں افغانی اور اسکرٹ پہن کر پھر رہی تھی مجھے پتا ہے اس بات اس لیے میں نے جتنے لوگ سلسلے میں اس سے بہت ہیں یا جتنے لوگ میں سال متعلق ہے ان کو میں نے کہا ہوا ہے کہ ایسے حالات آ کہ یہاں عورت اسکرٹ پہن کر پھرنے لگی تو میرے رفدار میرے بھائی پھر یہاں سے ہجرت کر لینا کیونکہ یہ وقت ہوگا کہ اس کے بعد خون گرے گا اور کافر کا قبضہ ہوگا کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہوگا جس وقت کافر کا قبضہ ہوگا لہذا کہ ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر کے آپ نے آپ کو بچا سکتے ہو کہ یہاں یہ باتیں نہ ہوں تو اس کو کر لینا ٹھیک ہے نا تو میرے بھائی آخری بات آپ سرز یہ ہے کہ اس چیز کو سیکھنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے اور محنت کے لیے اس وقت مت مسلمان ہیں مفزی اس کے ادارے ہیں اللہ نے اس مت کو معروم کبھی نہیں چھوڑا آپ وہاں جائیں گے آپ کو دولت ملے گی عموم اسلح تبلیغی ادارہ ہے تقویلی اصلاح تصوف کا ادارہ ہے مفض تعالی تصوف کی ترتیب پر سارا سال ہم یہاں کام کرتے ہیں بجے ذکر ہماری بات ہوتی ہے دل سے قرآن ہوتا ہے احتکاب ہوتا ہے بھی انشاءاللہ شاء اللہ آخری عشرے میں ہمارا اتکاب ہوگا آپ دیکھیں گے کہ سو دو سو آدمی پورے صوبے سے بڑھ پورے ملک سے آئیں گے باہر ملک سے بھی آتے ہیں احتکاب ہوتا ہے آئیے بھی میں اعلان کر دوں کہ کل سے ہمارا آٹھ دن کا ختم مندر شروع ہو جائے گا اور مختصر طرح بھی باہر ہوگی تو آگر اس دن دو ختم مزید ہوں گے اس میں بار مختلف روی کرتے ہیں اور ختم اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے ٹھیک ہے اس میں شامل ہوں جب ہمارے ساتھیوں کے قریب آئے نا دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ شاء بات ہے کہ تصور وہ چسکا ہے اور وہ مٹھاس ہے اور وہ شاید ہے کہ جس کے استبان کو اس کا چسکا لگا پھر سے جان نہیں چھوڑ سکتا میرے بھائی نام ان کا اور جان کے ساز پر ہر رگے جان ساز اللہ ہے ویسی چیز ہے ٹھیک ہے اور بڑی کوشش کر کے ہم نے پاکستان کے لیے اسلام اخبار کا سر ممن کا اجرا کرایا ہے بڑی گاؤں کے بار اس میں کچھ لوگ گھس گئے ہیں جو خارجہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم دعا کر رہے ہیں کوشش بھی کر رہے ہیں ان شاء ان کا سدے کر لیں گے یہ ان شاء آپ کو صحیح ثابت کی طرف کرے ٹھیک ہے باقی ہمارے مدارس ہیں کہ جو صحیح دین کے علم دے کر اس طبقے کو آپ کے درمیان بھیج رہے ہیں کہ جو آپ کے بچاؤ کا سامان کر رہا ہوں چھ سال کا شبہ باندھ ہو گیا ہے اس کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تر ایسی دینی پارٹیوں کو کھڑا فرمائے کہ جو پہلے بزرگوں کے نقشے قدم پر ہوں اور وہ اقتدار کے پیچھے چلنے والے نہ ہوں اور اس کے مجاہد ہوں کہ جن کے لیے جیلوں میں جانا اور جان دینا آسان ہو اور اقتدار کی کرسی پر بغیر سنوں اس کے لیے ہم مسلسد وہاں مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے نا کہ لگ رہے سے کبھی ایک سپنے کو کھڑا کروائے پھر وہ اس بات کا حق ادا کر ٹھیک ہے نا اور اس بات کی نیت کریں کہ جس وقت اس دین کو خون کی اور جان کی ضرورت پڑی ہم اس کے لیے تیار ہوں گے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے میں دو بات آپ کو سنا دوں پھر آپ میرے پاس بیٹھ نہیں ہیں یہ پھر آپ کو نہیں ملیں گی کہیں سے اس وقت روس تھا افغانستان میں تو یہاں پر کمسٹ زمانے میں ہوتے تھے کافی ان پروفیسروں میں روز کالج تو جاتا ہے روس آ گیا ہے روس آ گیا ہے روس آ جائے گا ہم تو جائیں گے ہار کے لیے ہم نے کہا کیا اور خامہ خوات کی باتیں کریں فضل میں بڑا تنگ ہوا تو میں نے کہا یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر روس آیا نا میں نے تو یہ نیت کی ہوئی کہ میں خود سارا خاندان برد عورتیں بیٹے ہمارے چھوٹے بچے جو کہ ایک پتھر تک اٹھا سکتے ہیں چوری تک ہاتھ میں لے سکتے ہیں گھر کے تک ہاتھ سکتے ہیں ہم تو یہ اوزار اٹھا کر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوا ہم تو ان پر ہل بولیں گے نا جی ہم تو ہو کر کے آگے بڑھیں گے اور جانے دیں گے اور صرف تاسواں پاتی جی اگر پاس پارٹی کی ممبئی سے تو وہ اگر تمہاری اور سے ہوں گے تو دوسری فوجیوں نے ہمیں کیا ہے ہم نے جاننے کے لیے نیت کی ہوئی نا جی تو یہ جان دینے کی نیت کریں اس میں جو آدمی بغیر اس کے مر جائے گا تو یہ قیامت کے کرو ایسے حال میں اٹھے گا کہ اس کے بدن میں شراف ہوگا بدن میں سورے ہی بھی برے یہ دنیا سے یاد نہیںت لوگوں کو یہ نیت کرنی ہے ٹھیک ہے نا جی بس باتیں تو بہت, بہت ہے آپ آئے جائیں ہمارے پاس سے. کم از کم یہاں تک پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے نا اور ان کو آگے لے کر جاؤ گے کو لوگ ساری دنیا میں پھرتے ہیں جہاں پر بھی جاؤ گے انشاءاللہ ایک روشنی کو لے کر جاؤ گے لوگوں کی رہنمائی کرو گے اللہ پاک امر کی توفیقی کتاب فرمائے جس جذبے کے ساتھ ختم سنا نا مولانا سید الحمان صاحب نے بتایا واقعی اس سے بعد دل خوش ہوا ہے کہ یہ تقریباً ساڑھے تین سو آدمی سنتے رہے ہیں اگر نہیں سمجھتے سمجھ پھر بھی سنتے رہیں جن لوگوں کو ماننے آتے ہیں تو اس کا تو دست ہوتا ہے <تصفيق> جو رسواد اور نورانیت سب کا حاصل ہو رہی ہے پیچھے کھڑے کھڑے ہو کر سن رہے ہوتے ہیں اللہ کے احسان ہے پچھاسی پر کتنے اس میں ختم ہوتے ہیں دینی فضا ہے اللہ تبارت کو قائم رکھے آمد. آمد. دعا کر لیں گے محمد السلام اللہ رسول محمد یاخرین یاض القوت المسین یا رحم المساکین یارحمر راہمی یا بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله والله الله الرحمن الرحيم امنا من الله لا اله الا الله الحي القيوم اللهم صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله ومنه واغفر محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله ومنه ربنا رحمه كما رب بياني صغير ربنا هب لنا من لدنك رزقنا واجعل اللہ خدم بار سے غلطیاں گوتائیں ہوئی ان کو معافرما یہ مجم ہے نہ سمجھے ان پڑھ ہے لیکن تو بہت قدردان ہے تیرا فرمانا ہے جو ٹوٹی پوٹی چاہیے میرے سامنے پیش کرے میں اس کو قبول کر لیتا ہوں اور قرآن کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ یہ کہنا ہے وہ جیسا بھی پڑھ لے جس کو درست کر کے اپنے دربار میں قبول فرماتا ہے یا اللہ خادم مبارک کو قبول فرماتا ہے یا اللہ ہمارے بہت اچھے برقار نے میرے بہت عزیز دوست کے بیٹے نے یا اللہ خدم کو سنایا یا اللہ اس کو ان کے خاندان کو باغ و بہار کر دے گلو گلزار کر اور دنیا راہر رحمتوں کا مشاور فرما دے یا اللہ بھائیوں سے ختم مبارک میں آ کر سنا ہے یا اللہ سب کی دنیا سے دوست فرما سب کے دلوں کا میرے سے میرے روشن فرما یا اللہ سب کو فرقانے کا نور نصیب فرما اور یا اللہ سب کو تقوب کا نور نصیب فرما یا اللہ سب کو اللہ کفار پر غلبہ نشی فرما یا اللہ خال <سؤال> کا محمد مسلمہ کے حال پر رحم فرما یا اللہ کوفر کے جان فرما رہا جان پھڑا یا اللہ غیرت والے حکام کے حوالے فرما یا اللہ سے اس کے اندر ایمان القوا کا یا اللہ فروغ فرما اور یا اللہ مال سجا کا فروغ فرما او یا اللہ کپور اور شرک اور بدر کا اس کے خاتمہ فرما او یا اللہ کے المطلا کے لئے کو ساری جمع کو سنانے کے لیے کھڑا فرما یا اللہ جتنے بارش وقت بیٹھے ہوئے ہیں سب میں جو نائک نائک برادے ہیں یا اللہ سب کی نائک برادم کو پورا فرما یا لکھپت جیسے کسی کو معلوم واپس کا فرما یا اللہ سب کو اپنے اللہ سے حضور سے محبت سے مالا مار واپس یا اللہ سب کے نائک برادم کو پورا فرما صلی اللہ تعالیٰ خیر